Pride and Prejudice by Jane Austen Tehrir or Peshkash Sayyid Irfan Ali www.server555.com پرائڈ اینڈ کی کہانی مسٹر بینٹ ان کی بیوی میسیس بینٹ اور پانچ بیٹیوں خوبصورت جین بینٹ باشعور اور عقلمند الزبتھ بینٹ غیر پختہ اور بچکانا آداد کی حامل کٹی خود اور سرکش لیڈیا اور کتابوں کی دنیا میں گوم میری کے گٹ گھومتی ہے یہ لوگ لانگ بورن میں رہائش پذیر تھے تیئس برس پہلے مسٹر بینٹ نے مسز بینٹ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر ان سے شادی کی مگر جلد ہی مسز بینٹ کی ذہنی پسماندگی کم علمی اور مزاج کے متوازن نہ ہونے کا شدت سے احساس ہونے لگا وہ اپنے خاندان کے ساتھ تو مخلص رہے مگر ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے لائبریری اور کتابوں میں سکون کو تلاش کرنے کی کوشش کی ان کی پانچ بیٹیوں میں دو بڑی بیٹیاں تو باشعور اور سمجھدار ہیں مگر تینوں چھوٹی بیٹیاں کافی حد تک بیوقوف ہیں مسز بینٹ کی زندگی کا واحد مقصد اپنی بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی کرنا ہے اس بات میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ایک غیر شادی شدہ شخص جس کی آمدنی بھی ٹھیک ٹھاک ہو اور جائیداد کا مالک بھی وہ ضرور شادی کے بارے میں سوچے گا نوویل کے آغاز میں مسز بینٹ اس بات سے خوش ہیں کہ ہمسائے میں واقع نیدرفیلڈ پارک میں ایک خوبصورت اور امیر نوجوان چارلز بنگلی رہائش پذیر ہوا ہے یہ شخص اس کی کسی ایک بیٹی کے لیے اچھا شوہر ثابت ہو سکتا تھا دعوت دے چکے ہیں تو وہ اپنے شوہر سے بے حد خوش ہوئیں چند دن بعد بنگلی وہاں موجود تھا لڑکیوں نے چھپ کر نیلے کوٹ اور کالے گھوڑے میں سوار اس خوبصورت نوجوان کو دیکھا جس کی ملاقات لڑکیوں کے والد سے ہوئی مسز بینٹ نے اسے رات کے کھانے کی دعوت دی مگر لندن واپسی کی وجہ سے وہ دعوت قبول نہ کی گئی جلد ہی لندن سے واپسی پر مسٹر بنگلی نے اپنے ہمسایوں کو رقص کی دعوت میں میریٹن بلایا جہاں اس کی دو بہنیں بڑی بہن کا شوہر مسٹر ہرسٹ اس کا ایک دوست مسٹر ڈارسی اور وہ خود شریک تھے دعوت میں موجود سب لوگوں کو مسٹر ڈارسی کی امارت اور خوبصورتی نے بے حد متاثر کیا مگر جلد ہی انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اپنے دوست مسٹر بنگلی کی خوش مزاجی کے برعکس وہ بے حد مقرور اور ناپسندیدہ انسان ہے جب مسٹر بنگلی نے اسے الزبتھ کے ساتھ رقص کرنے کے لیے کہا تو اس نے شی از ٹالریبل بٹ ناٹ ہینڈسم انف ٹو اٹمپٹ می بس ٹھیک ہے مگر اتنی خوبصورت نہیں کہ میں اس کے ساتھ رقص کرنا شروع کر دوں جیسے ناپسندیدہ پسندیدہ الفاظ سے دعوت کو ٹھکرا دیا مسٹر ڈارسی کے یہ الفاظ الزبت کے کانوں تک بھی پہنچ گئے مگر اس نے نہ صرف انہیں نظر انداز کر دیا بلکہ اپنی اچھی عادت کی وجہ سے یہ بات اپنی سہیلیوں کو دلچسپی سے بتائی واپسی پر ماں اور بیٹیاں بہت خوش تھیں مسز بینٹ نے اپنے شوہر کو جوش و خروش سے بتایا کہ دعوت بے حد شاندار تھی رقص کیا مگر ہماری جین اسے سب سے اچھی لگی اور اسی لیے اس نے صرف جین کے ساتھ کئی مرتبہ رقص کیا میں اس سے بہت خوش ہوں کس قدر خوبصورت انسان ہے وہ مگر اس کا دوست کس قدر مغرور اور بدتمیز معلوم نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو ہماری الیزبت کے ساتھ ڈانس کرنے سے انکار کر دیا اکیلے میں جین اور الیزبت گفتگو کر رہے ہیں الیزبت نے کہا کہ جین تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی اپنی معصوم طبیعت کی وجہ سے تم ہر انسان کو اچھا سمجھتی ہو مگر تمہیں صرف مسٹر بنگلی جیسے انسان سے محبت کرنی چاہیے جو حقیقت میں اچھا ہے جین اور الزبتھ نے مسٹر بنگلی کو تو بہت پسند کیا مگر الزبتھ نے اس کی بہنوں کو ناپسندیدگی سے دیکھا کیونکہ وہ بے حد مقرور تھیں جین نے اپنی اچھی عادت کی وجہ سے ان کو بھی اچھا ہی کہا ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ اگرچہ ڈارسی اور مسٹر بنگلی کی عادات میں زمین و آسمان کا فرق تھا مگر اس کے باوجود وہ گہرے دوست تھے ستائیس سالہ شارلٹ لوکس الیزبت کی گہری سہیلی تھی اور تھوڑی ہی دور لوکس لاج میں اپنے کئی بہن بھائیوں باپ ولیم لوکس اور ماں لیڈی لوکس کے ساتھ رہتی وہ ایک ذہین لڑکی تھی اور اس نے الیزبت کو بتایا کہ مسٹر بنگلی جین کے لیے محبت کے احساسات رکھتا ہے مزید یہ کہ ڈارسی جیسا امیر اور خوبصورت انسان اگر مغرور ہو جائے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں دوسری طرف مسٹر ڈارسی الیزبت کے حسن اور خوبصورت اور گہری آنکھوں سے بے حد متاثر ہو چکا تھا الیزبت اس چیز سے بے خبر اسے ایک مغرور انسان ہی سمجھ رہی تھی کچھ عرصے بعد جب ڈارسی نے الیزبت کو رقص کی دعوت دی تو اس نے پرانے بدلے کے طور پر اس دعوت کو ٹھکرا دیا مگر ڈارسی کے دل میں الیزبت کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا مسٹر بینگلی کی بہن کیرولائن بینگلی نے جین کو کھانے کی دعوت دی وہاں پہنچ کر اس کی صحت خراب ہو گئی اور سخت بخار ہو گیا جس کی وجہ سے بنگلی نے اسے گھر جانے سے اس وقت تک منع کیا جب تک اس کی صحت ٹھیک نہیں ہو جاتی اپنی بہن کی خراب صحت کا سن کر الیزبت بھی وہاں پہنچ گئی ڈارسی بھی وہاں موجود تھا جس نے الیزبت کے خلوص اور خوبصورتی کی تعریف کی مگر مس بنگلی کے خیال میں نہ تو وہ خوبصورت تھی اسے بات کرنی بھی نہیں آتی تھی اور طور طریقوں کا بھی علم نہ تھا مسٹر بنگلی نے اپنی بہن سے اتفاق نہ کیا اور اس کے ان جذبات کو سراہا جو کہ وہ اپنی بہن جین کے لیے رکھتی تھی چند دن بعد جین کے صحت یاب ہونے کے بعد دونوں بہنیں اپنے گھر واپس آ گئیں چونکہ مسٹر بینٹ کا کوئی بیٹا نہ تھا لہذا ان کی جائیداد کا وارث ان کا ایک رشتے دار مسٹر کولنز تھا اس کی سرپرست ایک انتہائی امیر عورت لیڈی کیتھرین ڈیبرگ تھی جو کہ ڈارسی کی بھی رشتہ دار تھی مسٹر کولنز کام تعلیم یافتہ اور حواس باختہ ہونے کے باوجود اپنی عمارت کی وجہ سے بے حد مغرور تھا جب اسے علم ہوا کہ جین کی شادی ان قریب ہونے والی ہے تو اس نے اپنی شادی کی خواہش الیزبت سے ظاہر کی مسز بینٹ اس کی اس خواہش پر بے حد خوش تھیں وہ الیزبت سے ملا اور کہنا شروع کیا مائی ڈیئر مس الیزبت آپ جان ہی چکی ہوں گی کہ میں نے آپ کی والدہ سے کیوں اجازت مانگی ہے کہ میں اکیلے میں آپ سے بات کروں آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ آپ شروع سے ہی میری توجہ کا مرکز ہیں اس گھر میں قدم رکھتے ہی میں نے آپ کو اپنا جیون ساتھی چن لیا تھا مگر پہلے یہ بتانا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں اپنے یہاں آنے کا مقصد اور شادی کی خواہش کی وجوہات بیان کروں نمبر ایک یہ کہ ہر امیر آدمی کو چاہیے کہ فیملی لائف کی بہترین مثال قائم کرے دوسرے یہ کہ شادی سے میری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی اور تیسری یہ کہ مسز نے مجھے شادی کا مشورہ دیا ہے ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے والد کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کی تمام جائیداد ان کا کوئی بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے میرے پاس آئے گی تو اگر میں ان کی کسی بیٹی سے شادی کروں گا تو ان کا نقصان کم سے کم ہوگا اور ہاں یہ بالکل نہ سوچنا کہ تم امیر نہیں میرے خیال میں تمہاری جائیداد بہت ہی کم ہے چنانچہ اچھے جہیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسرے اتنی بہت سی بیٹیوں کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں ہے مگر اس بارے میں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے میں اس بارے میں تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا الزبتھ جو شروع میں مسٹر کالنس کے اس طرح بات کرنے کے انداز پر ہنس رہی تھی اور اسے مزاق خیال کر رہی تھی اب سنجیدگی سے کہنے لگی آپ کا شکریہ مسٹر کالنس کہ آپ نے مجھے شادی کے قابل خیال کیا مگر میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی مسٹر کالنس یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھا کہ اسے شادی سے انکار بھی کیا جا سکتا ہے مگر الیزبت نے بالآخر اسے یقین دلا ہی دیا کہ یہ شادی ممکن نہیں ہے جب اس شیخی بھگارنے والے امیر زادے کی شادی کی خواہش کو الیزبت نے فوری طور پر ٹھکرا دیا تو اس نے الیزبت کی سہیلی شارلٹ لوکس سے شادی کی خواہش ظاہر کی جس کو شارلٹ لوکس نے قبول کر لیا الیزبت کو یہ بات بے حد ناگوار گزری یہ کتاب مکمل سننے اور پڑھنے کے لیے सैयद इरफान अली की मेम्बरशिप हासिल करें जहां सैकड़ों तराजिम ऑडियो और टेक्स्ट में मौजूद हैं आपका शुक्रिया